اور جو عیب لگاتے ہیں ان مسلمانوں ہے کو کہ دل سے خیرات کرتے ہیں اور ان کو جو ناؤ پاتے مگر اپنی محنت سے تو ان سے ہنستی ہیں اللہ ان کی ہنس کی سزا دے گا اور ان کے لیے درناک عذاب ہے